محدہ دح وقل محدت وق الم دلال وقل دلال دن فنار ان شاء اللہ آج سے فتح المجید، فتح کتاب التوحید کا درس رہے گا جمعہ کو اور اس کے بعد ان شاء اللہ دوشمبا کے دن یعنی سوموار کے دن کوشش یہ رہے گی کہمرام یعنی حدیث کا درس رہے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 لیکن ان کا ماحول پورا شرک بدا سے بھرا ہوا تھا نجد میں خود خود ان کے شہر ہو جس کو کہتے ہیں یا خر وہاں ایسی قبریں مصنوعی تھیں جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ زید بن خطاب کی خبر ہے یا فلا صحابی کی قبر ہے اور ان تمام قبروں پر خبر سا کرتا تھا اور ہوا کرتا تھا بچپن ہی سے انہوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں اس پر تردید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 یہاں بھی دیکھا مکے شریف میں حج کر آئے تو جنت القبرت المالا میں کتنے بڑے بڑے صحابہ کی قبروں پر کبے بنے ہوئے تھے ان پر عرص ہوتا تھا عورتیں آتی تھیں مرد آتے تھے جمگٹا لگتا تھا اور وہاں ان سے حاجات اور نظر و نیاز سب کو وہاں کرتے تھے ان سب چیزوں پر انہوں نے انکار کیا یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حرم کے پاس امام وہ سوچتے تھے کہ امام حرم کا منصب سب سے بڑا ہے کہ کم سے کم ان چیزوں پر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 کہ یہ قوم تو بہت بڑی ہے کیونکہ ان کے اندر جہاد کی اسپرٹ بھری گئی اور جہاد ایک ایسا خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے حقیقت میں وہ کہتے ہیں کوئی بہت, بہت بڑا انگریز ہے کہتے ہیں کہ کیا انگریزی کا اس کا لفظ کسی پڑھا ہم نے انگریزی زیادہ نہیں جانتے ہیں لیکن اس, کے... اس کا لفظ ہے آئیڈیاز آف جہاد ان اسلام دین ڈینجرس آف بم یعنی ڈینجرس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 وہ تھا ہندوستان میں بھی جو لوگ ان کے مخالف تھے ان کو اس اسی کے نام سے بدنام کیا گیا ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھیں الہ آباد کا جو فیصلہ ہے انگریزوں نے جو کچھ باغیوں کے خلاف با... وہ جو سن اٹھارہ کی گدر ہوا تھا مشہور ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ رٹ پیش کی اور یہ باقاعدہ فیصلہ کیا کہ وہ ہابی باغی دونوں ایک نام کیا ہے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 اس نام سے بدنام کیا اور انگریزوں نے اس کو خاص طور پہ اس کو بڑے ہی پونچے انداز پہ اس کی تشہیر کی اور خود مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا بدنامی کا سبب یہ ہوا کہ بڑے بڑے اور ہندوستان کے اچھے عقیدے والے بھی انہوں نے ان کے خلاف رپورٹ دی اور ان کے خلاف سب کچھ لکھا یہاں تک کہ مجھے یاد آتا ہے کہ سن تیرہ سو تیرہ سو چوبیس اس کو ہمارے خیال سے انیس سو, سو سات آٹھ اس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 مولانا مجھے یہ کتاب ملی ہے اس کتاب کے بارے میں کہانی دیکھی ایک دم قرآن اور حدیث ہی کا مجموعہ ہے آخر کیا ہے کون سی ہے کس کی ہے تو مولانا نے الٹ پلٹ کر کے دیکھا کہا اس میں تو قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے سب کچھ قرآن اور حدیثی ہے تو آخر یعنی مولانا کہا کہ پھر اس کتاب کے چھاپنے کے بارے میں آپ ہی کیا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے چھاپنا چاہیے تو جب یہ کہا دیکھیے یہ مسئلہ ان سے وہ یہ سرے ورخ چھپا کے رکھے تھے انہوں نے نکالا کہا یہ سرے ورخ اس سے میں نے نکالا ہے تو فورا سکتے میں پڑ گئے انہوں نے کہا کہا کہ ولہ ہم لوگ ان کے بارے میں اگر یہ کتاب ان کی ہے دیکھیے انہوں نے ایک ظاہر کیا اگر یہ کتاب ان کی ہے تو ہم لوگ ان کے بارے میں غلطی میں مبتلا ہے دیکھیں یہ چیز ہے حقیقت ہے تو اس طرح کی بنا پڑھنے کی وجہ سے یہ چیز لامساز والی جو اپنے مسلمانوں میں پھیل چکی ہے اپنے یہاں خوش لوگ ایسے ہوتے ہیں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 ہر ایک جانتا ہے کہ بڑے آدمی آپ چار بھائی ہیں کسی نے یہ دعوی کر دیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا یہ دعویٰ کر دیا کہ باپ نے یہ چیز ہمیں مرتے وقت دے دی تھی اور کیا نام ہے آپ لوگوں کا کس میں شرکت نہیں اب آدمی سوچے گا جو باپ کی عزت اور باپ کی کام کرنا چاہتا ہے وہ سوچے گا وہ سکتا سے یہ چل لے جائے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 اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ خارج ہے یا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مسلمانوں کا قتل یا مسلمانوں کو ہر ایک کو کافر سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہے یہ عقیدہ کسی مسلمان کے بارے میں رکھنا غلط ہے خاص طور پہ اتنے بڑے عالم تھے انہوں نے یہ کتاب التوحید اپنے شروع زمانے میں لکھی اور یہ کتاب التوحید حقیقت میں قرآن اور حدیث کا مجموعہ ہے ہم اسی کو انشاءاللہ شاء اللہ شروع کرنا چاہتے ہیں جمعہ کے دن یہی رہے گا اور کی شرح اور تفسیر اس کی بہت سی شرحیں ہیں ایک فت ہے دوسری اس کا ترجمہ بھی اور وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ ہے ہم لوگ ایم اے اے پڑھ رہے تھے یہاں جامعہ میں تو ایک دوست آئے پاکستان کے ان کا نام تھا اتا اللہ ثاقب اور انہوں نے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا رکھی تھی انسار سنہ کے نام سے